اگر غلط فہمی ہے کشمیر کے جہاد کے متعلق یہاں پر ایک دو تین تین کے قریب ہیں تقریبا میں سب غلط فہمیاں بیان کرتا ہوں پہلے اس کے متعلق پھر انشاءاللہ جواب مجمل اور مفصل دیتے ہیں پہ غلط فہمی آپ نے کہا آج جہاد نہیں ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد قائمہ تک رہے گی رہے گا حق پر ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جہاد کرتی رہے گی آپ, بات آپ کی بات مانیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ لوگ کہتے ہیں کشمیر فلسطین وغیرہ میں کتنے عرصے سے جہاد چل رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو کچھ معلوم نہیں کشمیر میں کتنی مدرسے بنے کتنی مساجد بنی اور پہلے باہر سے مجاہدین جاتے اب وہاں کے لوگوں نے جہاد کا نظام خود سنبھال رہے ہیں اور کافروں کے پرخچے اڑا رہے ہیں آٹھ لاکھ فوج کے کی پندرہ سال سے ناک میں دم کر رکھا ہے اور افغانستان میں تحادی فوج کو بے سکون کر رکھا ہے اسے راستہ نہیں مل رہا کہ وہ کیسے بھاگے کس منہ سے بھاگے رات میں بھی آئے کافروں کے پرخچے اڑا رہے ہیں اور یورپ میں کتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ معصوم جانے جا رہی ہیں جہاد میں, جہاد میں کیا ہوتا ہے بم, دھماکو بم, دھماکو میں بم دھماکے ہمارا مقصد بم دھماکوں میں بم دھماکوں میں, دھماکو میں ہمارا مقصد معصوم جانے نہیں لینا ہے ہمارا مقصد کافروں کو نشانہ بن بنانا ہوتا ہے کافر خود ان معصوم لوگوں میں گھس کر اپنی جانیں بچاتے ہیں ہمارے پاس دوسرا حل نہیں ہوتا کہ ہم ان کو الگ الگ کریں اس کے متعلق دوسری غلط فہمی ہے کشمیر کا جہاد افغانستان اور عراق کے جہاد سے مختلف ہے یہ کسی اور صاحب کی وجہ سے ہے تو کشمیر کا جہاد جو ہے وہ حکمران کی فرم فرمرداری کے ساتھ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے لیکن چھکے سے واضح طور پر کوئی اجاز نہیں چھپکے سے اجازت موجود ہے اور ہم جہاد کرتے ہیں اور اپنے دین جان مال اور اپنی عزتیں بچانے کے لیے ہم یہ جہاد کرتے ہوں کرتے رہیں گے اور ہمارے پاس باہر سے بھی مدد حاصل ہے اور تیسری غلط فہم اس کے متعلق علماء کا کام بھی ہے لوگوں کو جہاد کی تیاری کرانے میں بس جیسے لکھے ویسے پڑھ رہا ہوں غلطیں تو نہیں لیکن بات سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ تو اگر علماء کی رائے حکمران کی ضد میں ہو تو کیا وہ لوگ تو کیا وہ لوگوں کو جہاد کی تلقین یا حکم دے سکتے ہیں اجازہ دے سکتے ہیں مثال جہاد کشمیر چند بنیادی باتیں پھر انشاءاللہ اللہ جواب دیتے ہیں تفصیل سے اجمالی طور پر جو بنیادی باتیں ہیں یاد رکھیں جہاد کے ضابطے اور شرطیں عام ہیں سب کے لیے ہیں ہر جہاد کے لیے ہیں کسی خاص گروہ کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے چاہے دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ ہو اور جب یہ ضابطے اور شرطے پائی جائیں دنیا کے کسی حصے میں بھی تو وہ جہاد جہاد شرعی ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جہاد کو سپورٹ کرے مدد کرے جتنا اس کی اسفایت ہے اور جو کشمیر کا معاملہ ہے جیسا کہ سوال میں بھی بیان ہے یہ جہاد دفاع ہے دفاع ہے اور اگر حقیقتاً دیکھی جائے تو کشمیر میں جو جہاد ہے کیا واقعی جہاد دفاع ہے یا جہاد و طلب بھی ہے یا خلط مرت ہو گیا معاملہ میں چند سوال پوچھتا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس بات کا رد کریں تو مخالفین سمجھنے والے نہیں سمجھانا مشکل ہے تو میں چند سوال کرتا ہوں جواب خود دیں جواب میں نہیں دوں گا اگر یہ جہاد شرعی ہے ہم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا کرتے رہیں اور ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اگر یہ جہاد شرعی نہیں ہے تو اسے رک جانا چاہیے اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ کرنی چاہیے اور جواب اگر آپ نہ دیں تو واقع اس کا جواب دیں آپ حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے نہ میں نہ آپ اس کی مثال یوں ہے کہ دو شخص بیٹھے ہوئے کمرے کے اندر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے کافی دیر سے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت دن ہے وہ کہتے نہیں رات ہے ایک کہتے دن ہے دوسرے کہتے ہیں رات ہے تیسرے شخص آیا صبح سے تم لوگ جگڑ رہے ہو دن ہے رات ہے ادھر آؤ رات پکڑا دروازہ کھولا دیکھو اب کیا ہے کوئی باہر دیکھا تو ابھی کیا ہے دن ہے رات ہے رات ہے دیکھا تو رات ہے بس جھگڑا ختم ہو تو واقعے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم جو بات پہنچانا چاہتے ہیں ہماری صلاحیت نہیں ہے کہ ہم بات صحیح طریقے سے, سے پہنچا سکیں جیسے اس شخص جو ابھی جھگڑا رہا تھا دن ہے یا رات ہے تو اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اسے پکڑ کے باہر لے جاتا سکے یہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بات وہ نہ سننا چاہے وہ خود خود نہ جانا چاہتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا میں اقرار کرتا ہوں ہمارے اندر شاید وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں تک بات کو صحیح طریقے سے پہنچا سکیں یہ کوئی شک نہیں ہے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کم کا اعتراف ہے لیکن حقیقت کو نہ میں نہ آپ جٹلا سکتے ہیں میرا پہلا سوال ہے کہ مجاہدین کے پاس اتنی کافی طاقت اور قدرت ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں نمبر دو کیا جہاد کا مقصد پورا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دین کے دین کی سر بلندی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہے نمبر تین کیا ایک رائے ایک جھنڈا وہاں پر موجود ہے جس کے نیچے سب مسلم مل کے جہاد کر سکتے ہیں مختلف گروہ ہیں صوفی الگ سے کر رہے ہیں اور مختلف گروہ جو ہیں وہاں پر ملے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے سب کر رہے ہیں جو میں جانتا ہوں برحال واقعہ اس کا گواہ ہے نمبر چار کیا ان لوگوں سے جو جہاد دفعہ کر رہے ہیں جیسے کہ مشہور ہے کیا ان سے خود کو حملہ ہوا انڈیا میں کیا ان سے لوگوں کا قتل عام ہوا یا نہیں ہوا جواب حقیقت میں جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنی طاقت ہوتی تو کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا دین کی سربلندی کے متعلق جس جگہ پہ امن و امان نہ ہو وہاں پر دین کی سر بلندی نہیں ہو سکتی یاد رکھیں اور دین کی سر بلندی کا مطلب کہ جھنڈا جو ہے آپ کسی اونچی جگہ پر لگا دیں اور وہ لہرات یہ نہیں ہوتا دین کی سربلندی دین کی اقامت سے ہوتا ہے جہاں پر توحید آپ کو نظر آئے جہاں پر نماز پانچ وقت باجماعت ادا کی جائے جمعہ جمع اور جماعت قائم ہو جہاں پر اللہ تعالی کے دین کا نفاذ ہوتا ہو اگرچہ کسی حصے میں بھی تھوڑا سا کیوں نہ ہو جہاں پر رمضان میں آپ کو پتا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے لوگ روزے رکھ رہے ہیں جہاں پر حج کا نظام قائم ہو جہاں پر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو یہ ہوتے دین کی سربلندی اور وہاں پر جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں بیچارے یعنی مسجد کی طرف جاتے ہوئے یعنی ایک شخص آیا تھا وہ میں ایک شخصی بات نہیں کرتا ہم طور لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک تھا یہ دو تھے بات ہم عوام کی کرتے ہیں لوگ بیچارے ڈرتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کبھی میزائل آ گرو اور کبھی راستے میں کوئی گولی لگ جائے لیکن ابھی تو صورتحال کچھ مختلف ہے کچھ حمد کچھ جنگ کم ہو گئی ہے ابھی پچھ پچھلے دو تین دنوں میں پھر کچھ مسئلہ بڑا ہے لیکن یہ جھڑپیں جو ہو رہی ہیں یہ ایک طریقے سے جیسے ایک میدان جنگ لگتا ہے وہاں پر جنگ ہوتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے وہ بات نہیں ہے اور اس میں نقصان کس کا ہے اسمانوں کو نقصان ہے رہی گئی یہ بات کہ وہاں پر مدرسے بنے ہیں ہم نہیں جانتے میرے بھائی جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں اور واقع اس کا گواہ ہے وہاں پر اگر اقامت دین نمایاں ہوتی یا اس جہاد سے دین کی سر بلندی ہوتی تو الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں اگر جہاد کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو ہم نے کسی کو روکا نہیں اور اس کا فیصلہ عام طور پہ اس وقت ہو جاتے جلدی ہو جاتے السلام ورحمۃ اللہ اور یہ بات کہ جہاد اور اگر تا قیامت اور میرے بات مانے یا پیارے پیغمبر وسلم بات مانے میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے میں کون ہوتا کہ آپ میری بات مانیں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے ایک گروہ الطائف افل جو ظاہر ہے چھپا ہوا نہیں ہے غاروں میں چھپا ہوا نہیں ہے جنگلوں میں چھپا ہوا نہیں ہے ظاہر ہے عقیدت مسلطن عبادت میں تقوی میں سب سب کچھ ان کا ظاہر ہے اور ان کے غلبہ بھی ہے دشمن پر یہ وہ گروہ ہے یہ وہ کون سا گروہ ہے یہ گروہ ہے جو چھپ رہا ہے گاروں میں جنگلوں میں تو ہم نے اس حدیث کو آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں میری یہ گزارش ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حکم ہوتا کہ کچھ بھی ہو جائے کافر کو قتل کر کے رہنا ہے اسی کا نام جہاد ہے تو آپ ہم کبھی ضرورت نہ کرتے اگر یہ باتیں جہاد کی ضوابط اور جہاد کی شرطیں قرآن سنوں میں ثابت نہ ہوتی اللہ کی قسم کبھی ضرورت نہ کرتے ہم بیان نہ کرتے میں کون ہو تو کوئی بات اپنی طرف سے کرنے والا لیکن اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں قرآن مجید سے صحیح حدیث سے صحابہ کرام کے اخواض ہے صلی وسالح کے اخواض ہے پھر تو یہ دین ہے پھر تو اسے اپنانا چاہیے اور یہ کہ یہ بات کہ ہم خود کچھ حملہ کرتے ہیں اس کی سوا کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ طاقت ہے ہی نہیں قدرت نہیں ہے وہ جہاد کی شرطوں میں قدرت اور طاقت ہے درائل ہم پہلے بیم کر چکے ہیں بار بار یہ واضح نشانی کمزوری کی اس سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ آپ اپنی ایک جان دیکھ بلاسٹ کر دیں یہ کمزوری کی دلیل ہے آپ نہیں کہتے ہمارے پاس طاقت ہے اور باہر سے امدادات بھی موجود ہیں یعنی اتباد ہے پول میں اگر واقعی آپ کے پاس طاقت ہوتی تو خود کش حملہ کبھی نہ کرتے اور انڈیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر خود خودکش حملے ہوئے اور عام لوگ بھی مرے ہیں کوئی فرق نہ تھا بیچ میں بعض مسلمان بھی مرے ہیں خود خودکش حملوں میں ان کا کیا قصور تھا چوتھے نمبر پر غلط فہمی کہتے تو کیا ہم اپنے ہتھیار پھینک دیں اور اپنی عزتیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کوئی مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کے یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر کافر کا حملہ کسی ملک پہ ہو جائے وہ قابض ہو جائے تو وہاں پر عزتیں محفوظ نہیں ہوتی اگر کافر کسی ملک قابض ہو جائے اپنا رکف کا نفاذ کرے تو مسلمانوں کی جان عزت محفوظ نہیں ہوتی اور اس کی زندہ مثال ہے انڈیا انڈیا میں مسلمان حکومت ہے کیا کافر ہے اور وہی وہ کشمیر کو لینا چاہتے ہیں جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں مسلمان میں. کتنی تعداد ہیں بیس کروڑ ہے زیادہ ہے بیس کروڑ سمجھیں کیونکہ عزت محفوظ نہیں ہے کیونکہ جان محفوظ نہیں ہے وہاں پر پانچ وقت نماز باجمات ادا کرتے ہیں نہیں کرتے وہاں پر رمضان کے روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے گورنمنٹ سے اجازت ہے یا نہیں ہے زکوۃ دیتے ہیں نہیں حج کے لیے آتے ہیں یا نہیں گورنمنٹ نے اس کا انتظام کیا ہے نہیں کیا ہے یہاں پر انڈین حاجیوں کے لیے جو ایک یعنی کیا کہتے ہیں اسے ایک امیر بناتے ہیں یا ایک سربراہ بناتے ہیں ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے انڈین گورنمنٹ اگرچہ کافی گورنمنٹ ہے اس کا انتظام کیا ہے کنسیشن بھی ہے بہرحال تو یہ بات درست نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مسلمان مسلمانوں کو اپنا ملک ہو جہاں پر دین کا نفاذ ہوتا ہو تو کسی کو بھی شک نہیں ادم درجے کا شک نہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی حق ہے مسلمانوں کا یہی حق ہے اسی میں عزت ہے کوئی شک نہیں لیکن جہاں پر دین اور دنیا ٹکرا جاتی ہے میرا بھائی کافر جو ہے وہ دنیا کا پجاری ہے ہماری باتیں بعض لوگوں کو بھاری پڑتی ہیں کافر دنیا کا پجاری وہ دنیا چاہتا ہے اگر تھوڑی سی دنیا دیتے ہوئے آپ کا دین آپ کی جان عزت مال محفوظ ہو جاتا ہے تو دینے میں کیا حرج ہے یہ بزدلی ہے یہ بزدلی نہیں ہے یہ حکمت عملی ہے آپ لوگوں کو بزدلی لگتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں تین ہزار مسلمان اور دس ہزار کافر گھیرا کیا ایک مہینے سے زیادہ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھتے تھے بھوک کی شدت سے احزاب گروہ مختلف گروہ اکٹھے ہو گئے جنگ احزاب میں کہ آج اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں یہ نہ دین رہے گا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی کافر یہی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ کیا صحابہ سے انصار سے اگر ہم مدینہ کے کھجوروں میں سے ایک تہائی حصہ کافروں کو دے دیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا تھوڑی سی دنیا دیتے ہیں دین بھی بچ جائے گا اور جان عزت مالی بچ جائے گی تو ایک صحابی سعد بن مغلان ہوں جو اسی جگ میں شہید ہوئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ہیلا جن کی وفات کے لیے انہوں نے فرمایا اے اللہ کے پیارے پیغام صلم یہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم کوئی بات نہیں کرتے اگر آپ ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں تو ہماری یہ گزارش ہے جب ہم کافر تھے ہم ایک کھجوری دیتے تھے ان کافروں کو مفت میں نہیں دیتے تھے اور آج جب ہم حق پر رہے تو ہم کیسے دیں اللہ تعالی نے ایک ایک فوجی کو بھیجا اور سارے کے سارے کافر بھاگ گئے کون سا فوجی تھا آندھی ہاں آئی آندھی آئی خیم اڑ گئے کھانا پینے کا انتظام درم برم سارا بھاگ گئے اس قصے سے البا نے یہ عخذ کیا ہے کہ اگر کافر طاقتور کافر ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا میں سے کچھ حصہ دے دیا جائے اور اپنی دین جان عزت و مار بچا دیا جائے تو یہ جائز ہے شرائم لیکن بعد جب جذبات کی آتی ہے تو ان حقائق سے بعض لگفت کرتے ہیں دیکھیں ہوش اور جوش دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے یا ہوش اور حکمت ہے یا جوش اور جلد بازی ہے کشمیر <سؤال> کے جہاد کے متعلق شیخ ہم ابصال وسیم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں آپ کو سنا دو فتو شیف نے وسیمین جل نمبر پچیس سفر نمبر تین سو تیس اور تین سو اکتیس شیخہ سوال کیا گیا رائے تر جہاد فی کشمیر حلیہ رایا صحیح ہے کیا جو جھنڈا ہے جہاد کا کشمیر میں کیا وہ صحیح ہے جبی شیخ صاحب نے جواب میں فرمایا احتیاج الجہاد الن خلیف امام واحد مف في فر واقع جہاد کے لیے ضروری ہے کہ رایا ہو اور امام ہو اور یہ حقیقت موجود نہیں ہے نمبر دو الجہاد انسانیت وغنا عل جہاد میں عام طور پہ فیصلہ ہوتا ہے ہار جیت ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں کو یا نقصان ہو گیا تو نقصان ہو گیا فائدہ ہو تو جہاد غلبہ ہوگا تو فائدہ ہو جاتا ہے اور آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی اوپر سے جہاز آتے ہیں حملہ کر کے چلے جاتے ہیں ایف سکسٹین آتے ہیں حملہ کر کے چلے جاتے ہیں یا میزائل آتے ہیں کچھ دیکھتے نہیں سامنے اپنے اور جو لوگ آج کل یہ جہاد کر رہے ہیں وہ ان کے رحم و کرم کے نیچے ہیں کہ کہاں پر حملہ کرتے ہیں کہاں پر گولی مارتے ہیں کہاں پر میزائل پھینکتے ہیں کہاں پر وہ ایف سکسٹین سے وہ حملہ کرتے ہیں پچھلے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی جہاد ہوتا تھا وہ میدان میں ہوتا تھا شہر میں نہیں ہوتا تھا ایک میدان ہوتا تھا اس میدان میں دونوں فرقین آتے اور آپس میں جنگ ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہتا ہیں دینا چاہتا نصر مل جاتی جو مغلوب تھا وہ چلے جاتا ایک فیصلہ ہو جاتا تھا میدان جنگ میں اسی وقت تو یہ چیز یہاں پر موجود نہیں شخص فرماتے ہیں فرماتا تیسرے نمبر پہ جافین حسین ان جنگوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنی آ... نفس کی بندش کو آسان کرنے کے لئے نکلتے ہیں لہن فی بلاد مقبوطون کیونکہ اپنے ملکوں میں وہ بند ہیں فیتونف حسین تو آتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر وہ کہتے ہیں جہاد ہو رہا ہے وہ آزادی محسوس کرتے ہیں سمسون سم وفیل آخرین بلاتا ہوں پھر جب ایسے جگہ پر آتے ہیں لوگوں کے برین واش کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کے خلاف ان کو بھڑکاتے ہیں پھر جہاں الا الا جب واپس اپنے ملک کی طرف جاتے ہیں وہ مقت البلاد روایت اور اتنے بوجھ ان کے سینوں میں ہوتا ہے حکمران کے خلاف اور رعایہ کے خلاف جو اس حکمران کو حکمران سمجھتے ہیں ویسٹ ودیالیہ کے مفاصد کثیرہ پھر اس سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں غلط لگ کثیرہ اور بہت سارے مثالیں ہیں احب کو رہا میں پسند نہیں کرتا کہ ان کا ذکر کروں سے ایسا فرماتے ہیں لیکن پہ ام عدت بلاد لیکن تھوڑا سا تامل کرو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں پر ایسا ہوا ہے ثم عزت ستب بل پھر جب امن و امان قائم ہو جاتا ہے فی بلاد ونجو نج و پھر جب اس ملک میں امن وما قائم ہو جائے اور کافر چلا جاتا ہے اور امن و قائم قائم ہو جاتا ہے وہ الدعاء ان يدعو على حسب فیقت ہی پھر اس ملک میں جو جہاد کے لیے آیا تھا وہ اپنے منہج اور اپنے مسلح کی دعوت دینا چاہے اس ملک میں جہاں پر وہ جہاد کر رہا تھا اور کافر چلا گیا فہنا کا مشی البلاد بلاد معتمد ہے تو ان کے جو بڑے مشائق ہیں جو بڑے مولوی ہیں جو معروف ہیں ان کے تمنع ای انسان تمنا ائی انسان یدلا افماہم وہ اس شخص کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ دین کے کوئی دعوت بھی کرے ان کے اپنے منہج کے خلاف کسی کو نہیں کرنے دیتے بمانجا و لا تقوم ہنک یعنی صحیح دعوت وہاں پر قائم نہیں ہوتی وہ مشکل اور یہ مشکل ہے لیکن مع نہ هؤلاء لیکن ہمارا موقف یہ ہے ہمارے بھائی جو کشمیر میں ہے نس اللہ علیہ نصر وت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرم ان کی مدد کرے وہ ماں نقد و علیہ اور ہم کر سکتے ہیں قدار کے بل مال فلجاہد بلال اور اگر ہم کو مال دے سکتے ہیں تو مال دے دیں شی اصہ اس زمانے کی بات ہے تقریباً آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے پھر دوسرا سوال شیسا سے پوچھا گیا بلاغنا انلق و فتوا متحدہ مجاہدین فی کشمیر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کا ایک فتویٰ ہے جو کشمیر مجاہدین کے ہاتھ میں ہے بلجہاد انایا صاحب کہ آپ نصیحت کرتے لوگوں کو کہ کشمیر میں جا کے جہاد کریں اور ان کا جو رائے ہے جو جھنڈے ہیں وہ صحیح ہے شیشا نے جواب دیا ہاتھ غیر صحیح یہ غلط ہے میں نے سفت ہو کوئی نہیں دیا یہ جیت نمبر پچیس پیج نمبر تین سو تیس اور تین سو تیس اکتیس